السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا تیسواں لیکچر ہے میں آپ کو پچھلے لیکچر کی تھوڑا سا سمری بتا دوں تاکہ آپ اس لیکچر سے اس کو کوریلیٹ کر سکیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم پروسیجرس پڑھ رہے ہاؤ ٹو اپروچ اے پچھلے لیکچر میں ہم نے جو گزشتہ دو لیکچر تھے یہی پڑھا کہ جی کس طرح ہم نے ایک لینڈر کو اپروچ کرنا ہے اس کی بیسک ریزن جو اس سبجیکٹ کو ٹچ کرنے کی وہ یہ تھی کہ شاید آپ کو یہ یاد ہو جو شروع کے لیکچرز میں تھے ان میں ہم نے ایک ریشو ڈسکس کی تھی کہ جی صرف تیرہ پرسینٹ ایسے ہیں لوگ امانگ ایس ایم ایز جو کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا رخ کرتے ہیں اپنی فیسیلٹیز کے لیے فائنینشیل فیسیلٹیز کے لیے تو ہمیں اس کو بڑھانا ہے تو بڑھانے کے لیے جو ہم نے اس کے سب سے زیادہ جو اس میں جو چیز ہے ضروری وہ یہ ہے کہ انہیں ان پروسیجر سے ان جو اٹماسفیئر سے جو بینکنگ کی ہے اور ان پروڈینشل ریگلیشن سے ایک اویئرنیس پیدا کی جائے ایس ایم ایز کے اور ان کے درمیان تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں ایگزٹنس کا ان انسٹیٹیوشنس کے تو اسی سلسلے میں ہم نے جو لاسٹ ہم جو ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھے جی کہ کیا کیا بینک کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وین یو آسک فار فائنینسنگ ہم ذکر کر رہے تھے شارٹ ٹرم فائنینسنگ کا پھر ہم نے میڈیم ٹو لانگ ٹرم فائننسنگ میں فیزیبلٹیز کا ذکر کیا اور کے ہم جب چیکلس کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں تو اسی کو ہم شروع کریں گے کہ کس جگہ سے ہم نے اس کو جو تھا چھوڑا تھا لاسٹ لیکچر میں اور وہیں سے ہم اس کو آج اسٹارٹ کریں گے اینڈ لیٹ اسٹارٹ ایٹ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں سے شروع کرتے ہیں بینیفٹس دی بزنس از انٹائٹلڈ ٹو ایکسپورٹ پریمیم کچھ ایریاز میں جہاں پہ گورنمنٹ نے کنسیشنز دی ہوئی ہیں کچھ بینیفٹس دیے ہوئے ہیں جیسے کہ ریبیٹس ہیں ایکسپورٹ ریبیٹس ہیں کچھ ایسی پروڈکٹس جن کے لیے آپ کو را مٹیریل امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں گورنمنٹ نے کچھ ریبیٹس دیے ہیں ریبیٹس کیا ہیں جو اماؤنٹ آپ جس اماؤنٹ کی اکسپورٹ آپ کرتے ہیں اس کی ایک سرٹن جو فکس پرسینٹ ہے وہ آپ کو بعد میں ریبیٹ کی صورت میں گورنمنٹ واپس کرتی ہے تاکہ جو ڈیوٹی آپ نے پے کی ہوئی ہے ان دی امپورٹ آف یور را مٹیریل اس کی کمپنسیشن آپ کو مل جائے تو یہ ساری کی ساری جو اقتدامات ہیں اور یہ ساری جو تجاویز ہیں گورنمنٹ کی ان کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ برآمدات کو فروغ دیا جائے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی کنسیشنری سکیم میں جو گورنمنٹ نے انسینٹیو دیے ہیں اگر فال کرتے ہیں اپنی فیزیبلٹی کے اندر تو اس کا ذکر ضرور کریں اور اس کے لئے جو بیسٹ آپ کے پاس ہے وہ یا تو آپ کا فائنینشیل کنسلٹینٹ ہے وہ ٹیل یو اباؤٹ دیٹ یا جو شخص آپ کی فائنینشیل فیزیبلٹی بنا رہا ہے اف ہی از کیپل انف جو کہ انشاءاللہ ضرور ہوگا تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ان ایکسپورٹ کنسیشنز کی یا انسینٹیوس کی کس کیٹاگری میں آتی ہے اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں تو ان کو مینشن کرنا جو ہے آپ کا ایک ایڈیڈ بینیفٹ ہے یور جو آپ کی جو پریزنٹیشن ہے ٹو ورڈز آسٹنگ دی لون نیکسٹ ہے جی فائنینشیل ڈاٹا پروجیکٹڈ ریزلٹ اکنامک جسٹیفیکیشن یعنی وہی آپ نے اپنا جو ڈاٹا ہے آ, آپ کا فائنینشیل ڈاٹا ہے اس کو اکٹھا کیا اس کی اپنے پروجیکشنز بنائی کہ جناب مجھے آ, تین سال میں یا دو سال میں یا پانچ سال کے عرصے میں اس یہ منافع ہوگا یہ میرے ایکسپینڈیچرز ہوں گے یہ میرے آ, جو ہے انفورسین ایکسپینڈیچرز ہوں گے یہ ایکسپیکٹڈ میری جو انکم ہے وہ یہ ہے تو اس سے آپ کی جو ہے آ, ایک جسٹیفیکیشن آپ ایک اپنی جو, آ, جو آپ لون مانگ رہے ہیں آپ اس کی ایک جسٹیفیکیشن ایک اس کی جو ہے وہ آ, ثابت کریں گے کہ جناب بالکل میں جسٹیفائیڈ ہوں یہ لون لینے میں کیونکہ میری پروجیکشن یہ ظاہر کرتی ہیں کہ میں اس لون کو واپس کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں تو یہ جسٹیفیکیشن بیسیکلی آپ کے جو پروجیکٹڈ اکاؤنٹس ہیں اسی کو یہ جو ہیں ثابت کریں گے کہ جی آپ کی جو ہے جسٹیفائیڈ پرپوزل ہے پھر ہے جی پلانٹ کیپیٹل اینڈ ورکنگ کیپٹل ایکسپینڈیچر یعنی آپ کے جو فیزیبلٹی میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو پلان کیے ہیں ورکنگ کیپٹل ایکسپینڈیچر اور دوسرے کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہے ان کی آ... سیکوینس کیا ہے کس مہینے میں کتنے پیسے چاہیے کس سٹیج پہ کتنے پیسے چاہیے تاکہ بینک کو جب اپنا ڈسبرسمنٹ اسکیجل بنانا ہے یعنی جب اس نے آپ کو اپنی رقم کی منتقلی کرنی ہے تو بینک اپنی آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ڈسبرسمنٹ اسکیجل جو ہے اس کو ترتیب دے نیکسٹ ریکوائرمینٹ فار شارٹ ٹرم کریڈ فیسلٹی اینڈ پیمنٹ ٹو بی یوزڈ کہ جی آپ کو کون کون سے جو میتڈ ہیں وہ جو ہیں وہ چاہیے کہ جس طریقے سے بینک آپ کو پیسہ ڈسبرس کرے اب جی یہ پوائنٹ تھوڑا سا ذرا قابل غور ہے مختلف پارٹیز کے ساتھ جو آپ سے مال خریدتی ہیں یا آپ سے امپورٹ کرتی ہیں آپ کی جو ٹرمز ہوتی ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں جب آپ یہ ٹرم ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی کیا آپ کا سکسٹی ڈیز ایل سی کریڈٹ ہے آپ کا نائنٹی ڈیز ایل سی کریڈٹ ہے یا آپ کی ایل سی ایٹ سائٹ ہے یعنی آپ کو فوری پیسے مل جائیں گے اس حساب سے یا اگر لوکل مارکیٹ ہے تو آپ کا جو کریڈٹ ہے یہ تھرٹی ڈیز کا ہے یہ سکسٹی ڈیز کا ہے یا آپ کا جو انوینٹری کنٹرول ہے اس میں آپ کو جو ہے کتنے دن کا مارجن چاہیے یہ ساری چیزیں جب تک آپ پوری طرح سے ان کی کانٹریکٹ آپ نہ کر لیں آپ کسی بھی ایسے ڈاکومنٹری جو اگریمنٹ پہ سائن نہ کرے بینک کے ساتھ جو آپ کو باؤنڈ کر دے کیونکہ اس طرح سے آپ لیگلی باؤنڈ ہو جائیں گے اور آپ کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ دوبارہ سے آپ اس اگریمنٹ کو امینڈ کریں تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی اپنے امپورٹر کے ساتھ یا اپنے جو سپلائرز کے ساتھ ٹرمز طے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر بینک کے ساتھ ٹرمز طے کریں تاکہ آپ کا جو ری پیمنٹ کیجول ہے اس کو بینک آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے ترتیب دے تو یہ ایک بڑا جو ہے پازیٹو فیکٹر ہے اس سے آپ ایک تو ڈیفالٹ سے بچ جاتے ہیں یعنی آپ کی جو ری پیمنٹس ہیں وہ ان ٹائم بینک کو پہنچتی ہیں دوسرا بینک جو ہے اس کے لیے اور آپ کے جو انٹرپرسنل ریلیشنشپ ہے بورنگ کا اور لینڈنگ کا یہ ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ رہتا ہے کیونکہ وقت پر رقم آپ کو ملتی ہے اور وقت پر آپ اس کو واپس کرتے ہیں تو یہ فیکٹر جو ہے یہ مدنظر ضرور رکھیں کہ ٹرمز جو ہیں ڈسبرسمینٹ کی ان کو طے کرنے سے پہلے آپ اپنے سپلائر اپنے را مٹیریل سپلائر اور اپنے امپورٹر یا لوکل جس سورس میں آپ اپنا دے رہے ہیں پروڈکٹس ان کے ساتھ پہلے آپ جو ٹرمز ہیں اس کو طے کر لیں اور پھر بینک کے ساتھ اپنے ڈسبرسمنٹ شکیڈول کو فائنلائز کریں پھر ہمارے پاس ہے جی کیش فلو آف آپریشنس اینڈ یعنی کس طرح سے آپ کو جو پیسہ باہر سے آئے گا اس کا سیکوینس کیا ہوگا کس طرح سے آپ کو وہ پیسہ جو ہے اس کا موڈ کیا ہوگا آیا اگر یہ ایڈ سائٹ ایل سی ہے تو یہ ظاہر ہے آپ کو وہ یکدم پیسہ مل جائے گا اگر یہ اس کا بورڈ جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہے تو وہ کس طرح سے ہوگا یا اگر لوکل سپلائی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے وہ 15 دن کے بعد پچیس پرسینٹ دیں گے اس کے بعد ہم ایک مہینے کے بعد آپ کو ففٹی پرسینٹ باقی کا پچیس پرسینٹ مہینے کے بعد یا بعض اوقات اگر وہ نیڈی ہیں تو آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری ٹرمز جو ہیں ان کو پہلے سے ڈیفائن کر لینا چاہیے پھر حاجی پروجیکٹ پروفٹ اینڈ بیلنس شیٹس وہ ہم پہلے بھی آ, ذکر کر چکے ہیں فیزیبلٹی میں چکے یہ ایک ریپٹیشن ہے ایک سلسلے کی آ, بعض جگہ یہ ٹرمینالوجی آ جاتی ہیں اس لیے جو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں ہم ان کو دوبارہ ایکسپلین نہیں کریں گے اکنامک بینیفٹس آف دا پروجیکٹ نیٹ فورن کرنسی ارننگس یعنی کہ آپ کو جو اس کا نیٹ جو ہے کیا اس کو جو بینیفٹ ہے آپ کو کیا ملتا ہے اس کے جو آپ کو فوائد ہیں آپ کو ملک کو زیر مبادلہ کی صورت میں اور دوسری صورتوں میں کیا آپ کو جو اس کی بچت کیا ہوتی ہے یہ جو سبجیکٹ ہے گارنٹیز اور کلیکٹرلز یو کین آفر یہ ایک بڑا برننگ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ڈسکشن جو ہے ہماری اس کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ اس وقت اگر ڈی ایف آئیز میں اور بینکس میں اور جو بارورز ہیں یعنی قرضہ حاصل کرنے والے ان کے اندر اگر ایس ایم ایز میں کوئی گیپ ہے اور ایسم ای میں ان کے اندر اگر ہم وہ فگر ڈسکس کر رہے ہیں سترہ کی کہ جی دیٹس ٹو رو فگر اگینسٹ ایل ایس سی یعنی جو لارج سائز انٹرپرائزز ہیں ان کی سکسٹی ہے ریشو جو قرضہ حاصل کرنے کی اس کے مقابلے میں ایس ایم ایز کی جو شرح ہے وہ صرف تیرہ ہے تو یہ جو گیپ ہے اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر کیا گیا اسٹڈی میں جو ہم نے مختلف اداروں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ تھا جی کہ کلیٹرل یعنی جو گارنٹی آپ دیتے ہیں کسی بینک سے باروئنگ کرنے کے اگینسٹ جو آپ اپنی ضمانت دیتے ہیں اس کا فقدان ہے یا اس کا پراپر جو ہے ارینجمنٹس نہیں ہیں یا اس کے بارے میں انفارمیشنز نہیں ہیں یا اس کے بارے میں متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو آگاہ نہیں کیا جاتا یا اویئرنس جو ہے ایک چھوٹے لیول پہ یا ایک کم پڑھے لکھے انٹرپرنور کے پاس وہ اویئرنس نہیں ہے تو ہم اسی کو آج ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ لیٹس اسٹارٹ ایٹ ہم نے دیکھنا ہے جی کہ ٹپیکل کلکٹرلس کیا ہیں یعنی مروج عام طور پہ کون میں سے کلیکٹرل جو ہے وہ دیے جاتے ہیں میں اس کو پڑھنے سے پہلے کلیکٹرل کی تعریف آپ کو تھوڑی سی بتا دوں آپ کی رہنمائی کے لیے کہ کلیکٹرل فکس موویبل امویبل کیش یا کوئی ایسا ٹنجیبل ایسٹ آپ کا یا سرمایہ یا آپ کی کوئی چیز ہوتی ہے جو بینک اپنے پیسے کے اگینسٹ یا اس کے ضمانت کے طور پہ اپنے پاس رکھتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کل کلان کو کوئی ڈیفالٹ ہو جائے اور آپ اس قابل نہ رہیں کہ بینک کا پیسہ واپس کر سکیں تو بینک اس کو بھیج کے یا کیش کرا کے پھر سے کیش سرٹیفکیٹس ہیں یا پرائز بانڈ ہیں یا فورن کرنسی کوئی ڈبینچرز ہیں تو ان کو ش کرا کے اپنے پیسے پورا کر سکیں اس میں یہ ایس کرنا ہے جی لینڈ اینڈ بلڈنگز فسٹ سیکنڈ مارڈگیجز ڈینچرس آن پراپرٹی یہاں پہ کچھ ٹرمز نئی آپ کے پاس آئی ہیں کہ لینڈ اینڈ بلڈنگ جو ہے سب سے پہلے تو یہ ایسٹ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ جس بلڈنگ میں جس فیکٹری آپ کی جو بلڈنگ ہے اور جس لینڈ کے اوپر آپ نے فیکٹری کنسٹرکٹ کی ہے اس کے اوپر جو ہے فرسٹ چارج یعنی فرسٹ مارٹگیج مارٹگیج کیا ہوتا ہے جی اپنے قانونی کاغذات کے ذریعے ایک قانونی شک کے ذریعے اگریمنٹ کے ذریعے بینک اس کو پلج کر لیتا ہے انکمبرنس یعنی بینک اس کو اپنے نام لگا لیتا ہے یا اپنا چارج اس پہ کریٹ کر دیتا ہے کہ کسی دوسری پارٹی کو چارج کریٹ ہونے کے بعد یہ رائٹ نہیں رہتا کہ جس چیز کے اوپر بینک انکمبرنس ہو جس بینک کا اس کے اوپر جو ہے وہ چارج ہو اس کو فروخت کر سکے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی پراپرٹی پہلے ہی سے ہوتی ہے کسی اور بینک کے پاس تو اس صورت میں اپنے بینک کو ضرور انفرم کریں کہ جناب ہماری پراپرٹی آلریڈی پلائزڈ ہے تو جی جو سیکنڈ ماٹ گیج ہم نے یہاں لفظ یوز کیا ہے یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ فرض کی آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ ایک کروڑ روپے کی ہے اور آپ نے بینک سے مانگے ہیں پچیس لاکھ روپیہ تو پہلے سے ہی وہ پراپرٹی پچیس لاکھ کے بس کسی اور بینک کے پاس اے بی سی بینک کے پاس پڑی ہے تو اب یہ کہیں گے جی کہ چاہیے تو مجھے پچاس لاکھ روپیہ اور میری پراپرٹی ایک کروڑ روپئے کی ہے تو آپ پھر پہلے بینک کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ اجازت لیں گے کہ کیا اس پراپرٹی کے اگینسٹ مجھے سیکنڈ مارڈ گیس جو ہے وہ کرنے کی اجازت ہے تو اگر پہلا بینک آپ کو این او سی دے گا تو پھر سیکنڈ بینک جو ہے وہ اس کے اوپر سیکنڈ چارج کریٹ کر کے آپ کو پیسے دینے کے قابل ہو سکے گا پھر ہمارے پاس ہے جی ادھر فکس ایسٹس فکس ایسٹس میں کیا ہے چارجز ڈیبینچرس آن مشینری اکوپمنٹ وہیکلس یہاں پہ ایک لفظ ہے ڈیبینچر ڈبینچر بیسیکلی ایک اینی انسٹرومینٹ دیٹ از کیشبل اور لائک اے چیک اور یا کسی کسی جو فکس اماؤنٹ کے لئے ایک فکس پیریڈ کے لئے ایک جو ایک انسٹرومینٹ ہے فائنینشیل جو کہ کیشبل ہوتا ہے اس کو ہم ڈبینچر کہتے ہیں اور یہ بیسکلی موویبل پراپرٹی جو ہے آپ کی جیسے کارے ہیں جیسے uh, آپ کی جو مشینری uh, ہے اس کو موو کیا جا سکتا ہے کچھ uh, آپ کے ایسے ایسٹس ہوتے ہیں جو uh, جیسے را مٹیریل ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جا سکتا ہے کچھ فکس ایسٹس ہوتے ہیں جیسے کہ جو اپنی جگہ سے ان کو آپ موو نہیں کر سکتے تو دونوں قسم کی uh, جو ہیں چیزیں ان کے اوپر بینک اپنا جو چارج ہے وہ مارٹ گیج کر سکتا ہے اور اپنا جو چارج ہے فسٹ چارج جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے ایز اے ای کولیٹرل یعنی ضمانت کے طور پہ پھر ہے جی شیئر سرٹیفکیٹ ان دا بورنگ کمپنی کچھ لوگوں نے سرٹیفکیٹس خریدے ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں تو وہ بھی ایز کولیٹرل یوز ہو سکتے ہیں مگر وہ شیئر کون سے ہوتے ہیں ایسے شیئر جو کسی اچھی کمپنی کے ہوں اور جن کی ٹریڈنگ جو ہے مارکیٹ میں ہو رہی ہو اور ان شیئر کی ویلو جو ہے وہ اتنی ہو کہ بینک کو یہ پتا ہو جی کہ کل کو اگر مجھے یہ شیئر بیچنے پڑ جاتے ہیں یا ان شیئر کو مجھے جو ہے وہ ٹرانسفر کرانا پڑتا ہے اپنے نام تو یہ شیئر اس قابل ہیں کہ یہ مجھے میرا پیسہ واپس کر سکیں تو بورنگ کمپنی کے جو شیئر ہیں سم ٹائم اس کے اپنے شیئر ہوتے ہیں یعنی اگر اف ارس کمپنی تو اس کے اپنے شیئر بھی جو مارکیٹ میں ہیں وہ اگر ان کے پاس کوئی اپنے یعنی پرسنل شیئر ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات انویسٹمنٹ کے لیے کچھ لوگ دوسری کمپنیز کی اچھی کمپنیز کی ٹریڈنگ شیئرز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں خرید کے تو وہ بھی ایز اے کلیکٹرل جو ہے ایک اچھا شیئر یعنی ایک اچھی کمپنی کا شیئر جس کی ویلیو اچھی ہے پار ویلیو سے وہ بونس پہ جا رہا ہے تو اٹ از اے گڈ کلیکٹرل فار بینک نیکسٹ لیٹ سی وی ہیو یہ ہے جی گرنٹیز فروم بینک ادر انسٹیٹیوشنس ایکسپورٹ کریڈٹ گرنٹیز اینڈ انشورنس اسکیمس تھرڈ پارٹیز اس کو میں باری باری ایکسپلین کر دوں سب سے پہلے جیسے گارنٹی فرام دی ادر بینکس وہ اس طرح ہے کہ فرس کی آپ کے ایک بینک سے ریلیشن جو ہے وہ بہت اچھے ہیں مگر اس بینک کے پاس آپ کو فیسلٹی دینے کے لئے لمٹ نہیں ہے یا وہ اپنی لمٹ کو پورا کر چکا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں جی مجھے ڈاکیومینٹری کریڈٹ دے کیا کہ آپ کو پیسے دینے کی بجائے وہ بینک آپ کے پیسے کے اگینسٹ جو اس کے پاس آپ کا کولیٹرل ہے آپ کو گارنٹی دے دے کہ جناب اگر آپ یہ پیسے کسی اور بینک سے لیتے ہیں یعنی میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دوں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ آپ کے لیے ہو جائے کہ فرض کیا بینک اے میں آپ کی کچھ چیزیں یا کچھ ایسٹس پڑے ہیں اور بینک اے یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ ان کو میں اس کے اگینسٹ ایک گارنٹی پرووائڈ کر سکوں وہ یہ گارنٹی دے گا بینک بی کو کہ اگر میری پارٹی یہ پیسے نہیں دیتی تو میں باؤنڈ ہوں کہ آپ کو اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ گارنٹی جو ہے یہ میں کیش کر کے آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دوں گا تو یہ ہوتا ہے کہ بینک ٹو بینک اس کو گارنٹی کہتے ہیں پھر یہ ہے جی جو ایک ٹرم اس میں آتی ہے کہ جی مختل... تھرڈ پارٹی گارنٹی تھرڈ پارٹی گارنٹی کیا ہے کہ جی میرے پاس بھی کلیٹرل نہیں ہے آپ کے بینک کے پاس بھی کلیٹرل نہیں ہے مگر میرے ایک عزیز کے پاس کلیٹرل ہے جو مجھے کہتا ہے جی اوکے کوئی نہ کوئی جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے یا کوئی ہماری اے بی سی ٹرمز اس کے ساتھ طے ہو جاتی ہیں کہ جی میں آپ کی جگہ پہ ایز اے تھرڈ پارٹی گارنٹی دیتا ہوں تو وہ اپنا کلیٹر لے کے اپنے جو بھی اس کے پاس ٹینجیبل یا موویبل یا امویبل ایسٹس ہیں ایز اے تھرڈ پارٹی آپ کے لینڈر کے پاس جا سکتے اور کہتا ہے جی ٹھیک ہے اف اٹ از تو میں تیار ہوں اس گارنٹی کو دینے کے لیے تو وہ بھی ایک قسم ہے گارنٹی جو آپ آفر کر سکتے ہیں اپنے بینک کو آپ نے انشورنس کمپنیز کا سنا ہوگا ایسی انشورنس کمپنی جو اے گریڈ انشورنس کمپنیز ہیں یعنی جن کا سرمایہ جو ہے یا پیڈ اپ کیپٹل وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ اے پلاس کمپنیز کی گریڈ میں جاتی ہے ان کی انشورنس گارنٹی کہ جی اگر یہ پارٹی ڈیفالٹ کرتی ہے تو ہم یہ آپ کو انشورنس گارنٹی دیتے ہیں کہ جی اس پارٹی کی جگہ پہ ہم آپ کو پیسہ پرووائڈ کریں گے دیٹ کین آلسو بی یوزڈ ایز اے کلیٹرل وائل یو آر آسک فار اور بورنگ منی فرام اے بینک تو انشورنس گارنٹی بھی جو ہے وہ ایک قسم ہے جو کلیٹرل کی جو آپ آفر کرتے ہیں اب ایکسپورٹ گارنٹی کیا ہے جی کہ آپ کے پاس ایک ایل سی آئی لیٹر آف کریڈٹ آیا جس کے اگینسٹ آپ کو فرض کیا جی کہ آپ کے امپورٹر نے کہا ہوا کہ سکسٹی ڈیز میں کنفم لیٹر آف کرڈ ہے آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی تو جب بینک کو پتا ہے جی دوسرا بینک یہ گارنٹی کر رہا ہے کہ سکسٹی ڈیز میں اس پیسے کی پیمنٹ ہو جانی ہے تو اس مارجن کے اگینسٹ اس پیسے کے اگینسٹ اور اس شورٹی کے اگینسٹ جو ایکسپورٹ کریڈٹ کی ہے وہ آپ کو ایکسپورٹ کریڈٹ کچھ اس کی انٹرسٹ کے جو ریٹ ہے وہ بھی خاصا گورمنٹ نے لوگوں کی سہولت کے لیے لو رکھا ہوا ہے تو وہ بینک آپ کو پیسہ دے ہے تو یہ مختلف قسم کے فائنینشیل انسٹرومینٹس ہیں جن کو ایز کلیٹرل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جی, کیا ہے ہمارے پاس کیش اب ہوتا ہے یہ جی کہ کیش سب سے اچھا انسٹرومینٹ ہے جسے سے سارے بینک اس کو گریڈ کرتے ہیں ریڈ کرتے ہیں ایز نمبر ون کلیٹرل اگینسٹ در لونس اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی پراپرٹی فرض کیا سو روپئے کی ہے تو بینک آپ کو سو روپیہ ہی لون دے گا ایک میں لفظ بولنے لگا ہوں آپ کو اس کا بھی بتا دوں گا. فورسڈ ویلو فورسڈ سیل ویلو کہ آپ ایک چیز کو اگر تو مارکیٹ میں آرام کے ساتھ تسلی کے ساتھ بیچتے ہیں اچھے حالات میں تو آپ کو اس کی اچھی قیمت مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کو ایک دم سے ایک چیز بیچنی پڑ جاتی ہے اور اگلے بندے کو پتا ہے کہ اس کو بیچنا آپ کی مجبوری ہے تو آپ اس کی ایک فورسڈ سیل ویلو لگائیں گے کہ جناب یہ چیز اگر سو روپے کی ہے تو میں مجبوری میں بیچوں تو یہ اسی کی بک جائے گی یا ستر کی بک جائے گی تو بینک جو ہمیشہ ویلیو لگاتا ہے وہ فورزڈ سیل ویلیو کی لگاتا ہے وہ اچھے حالات کی ویلیو نہیں لگاتا دوسری بات کہ بینک کو یہ بھی ہوتا ہے جی کہ کل کو مارکیٹ میں فلکچویشن آتی ہے اس کی ڈی ویلوشن ہوتی ہے یا اس کی جو اپریسیشن ہوتی ہے یہ تو نہیں پتا انسرٹینٹی ہے تو بینک کیا کرتا ہے کہ ہمیشہ اگر سو روپے کا لون ہے تو اس کے اگینسٹ مختلف نوعیت کی یہ ہے کہ اگر شہری پراپرٹی ہے تو میبی وہ ایک سو تیس اس کی جو ہے وہ کلیکٹرل لے اگر ایٹی نائن نائنٹی میں یہ رول بنا کے جی دہی زمین پہ بھی اس کو ایس کلیکٹرل یوز کیا جا سکتا ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ دو سو پرسینٹ کے اگینسٹ آپ کو سو جو ہے وہ لون ملے ایون کیش کے اگینسٹ اگر آپ فرض کیا کہ آپ کے یا کسی تھرڈ پارٹی کے کچھ فارن کرنسی میں کسی اور بینک میں اکاؤنٹس ہیں فکس اکاؤنٹ ہیں ایک خاص مدد کے اور آپ اس پیسے کو چھیڑنا نہیں چاہتے لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پیسے کی گارنٹی دے کے یا اس کیش کی گارنٹی دے کے جو فکس فارن کرنسی میں یا لوکل کرنسی میں آپ کے پاس کہیں پہ پڑا ہے انویسٹ ہوا ہے تو آپ قرضہ لے لیں تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے وہ سرٹیفکیٹ یا اس بینک سے وہ سرٹیفکیٹ لے کے جائیں گے جی کہ یہ کیش ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور ہم آپ کی اجازت دیتے ہیں کہ اس کے آپ اوپر اپنا چارج کریٹ کر لیں تو ایون کیش کی صورت میں بھی بینک سو روپے کا اگر کیش آپ کے پاس پڑا ہے تو اس کے اگینسٹ آپ کو سو روپے لون نہیں دے گا زیادہ سے زیادہ نوے روپے دے گا اس کی یہ وجہ ہے کہ بینک نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خدا نا خاصہ ڈیفالٹ ہوتی ہے تو ڈیفالٹ کے سرٹن چارجز ہوتے ہیں ڈیفالٹ کے سرٹن پلینٹیز ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کومولیٹڈ انٹرسٹ اس وقت اتنا ہو چکا ہو جو سو روپئے سے بہت زیادہ ہو تو بینک ہمیشہ ایک جو کشن ہے سیفٹی کا وہ ضرور رکھتا ہے اور پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے بہترین جو بینک کو اور سب سے جو بہتر کلیٹرل بینک کو لگتا ہے مد نظر رکھتے ہوئے حالات کو وہ کیش ہے چاہے وہ فکس ایسیٹس فکس کی صورت میں ہے چاہے وہ کہیں پہ آپ کا جو ہے کسی اسکیم انویسٹ میں ہوا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی فیسلٹی کے اوپر کہ آپ کے پاس اس وقت کیا اویلیبل ہے پھر ہے جی ریسیویبلس انوائسیز بلز پرومس ریسیویبلس کیا ہیں جی آپ نے مال بیچا بازار میں آپ کا مال چلا گیا پارٹی نے آپ کو کہا جی کہ ہم تیس دن کے بعد یا ساٹھ دن کے بعد آپ کو پیسے دیں گے تو آپ بینک سے ضرور رجیو کریں ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انوائس ڈسکاؤنٹنگ آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے اگر آپ کی پارٹی جس کے پاس آپ نے ادار پہ مال دیا ہے وہ اسٹرانگ ہے کوئی ملٹی نیشنل ہے یا اس کی کوئی فٹنگ بڑی اسٹرانگ ہے یا اس کی جو مارکیٹ میں ریپوٹیشن بڑی اسٹرانگ ہے یا اس کے بینکنگ ریفرس بڑی اسٹرانگ ہے تو اچھے بینکس جو ہیں وہ آپ کی جو انوائز ہوتی ہے جو بلنگ ہوتی ہے جو ریسیویبلس ہوتے ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں ڈسکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے جی کہ کی آپ نے ایک لاکھ روپے لینا ہے ساٹھ دن بعد ملنا ہے تو بینک یہ کہے گا جی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ ایک لاکھ روپئے آج دے دیتا ہوں اور دو مہینے کا میں آپ کے اوپر جب یہ مجھے پیسے ملیں گے میں انٹرسٹ چارج کر لوں گا تو یہ بھی جو ریسیویبل ہے یہ بھی ضرور ڈسکس کریں بینک کے ساتھ یہ بھی ایک لیٹر کے طور پہ یوز ہوتے ہیں پھر ہے جی انوائسز. انوائسز کیا ہیں جی کہ آپ نے کسی کو بل کیا ہوا ہے وہ آپ کا بل جو ہے وہ آنے والا ہے واپس پیسے آنے والے ہیں وہ بھی بینک اس کو پلس کر سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے پھر وہ اس پارٹی سے جس نے بل دینا ہے یا جس نے وہ ریسیویبل جس کے ذمہ ہیں ان سے بات کر لے گا کہ جی اوکے ہم نے آپ کا جو انوائسز ہیں ان کو اپنے پاس جو پلچ کیا ہے اینڈ یو آر بانڈ ٹو پے ایس منی تو اب بجائے اس کے کہ پارٹی کو پیسے ڈائریکٹلی ہمیں آپ جو ہے وہ پے کریں اس کو تھرڈ پارٹی گریمنٹ کہتے ہیں وہ یہ جی کر لیتے ہیں پھر اس میں ہے جی پرومزری نوٹس پرومزری نوٹس کے بعض اوقات آپ نے کسی لین دین میں یا کسی صورت میں جب کوئی آپ کے کاروباری سلسلے میں آپ نے ایسے لوگوں سے نوٹس یعنی ایک لیگل پیپر لکھوایا ہوتا ہے جس میں آپ باؤنڈ ہوتے ہیں ایک سرٹن اماؤنٹ ایک سرٹن پیریڈ کے اندر واپس کرنے کے لیگلی طور پہ اور یہ ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی پرومزری نوٹ کو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوکل مارکیٹ میں بڑی اس کی حیثیت ہے اگر پرامزری نوٹ کسی اچھے پارٹی کا ہے کسی اسٹرانگ پارٹی کا ہے پرومزری نوٹ ہر قیمت پہ کیش ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا کیشیبل اور جو ہے ہے تو پرومزری نوٹ کو بھی ایز اے کلیکٹرل جو ہے وہ بینک استعمال کر لیتے ہیں پھر ہے جی اور انوینٹریز اف فنش گڈس کموڈیٹیز ویئر ہاؤس یعنی اگر آپ کے ویئر ہاؤس میں آپ کی فیکٹری ہے آپ نے را مٹیریل کٹھا کیا ہوا ہے اور وہ را میٹیریل جو ہے آپ نے اپنے اسٹور میں رکھا ہوا ہے اس کی ویلو ہے ایک آپ نے اپنی انوینٹریز جو ہیں یعنی آپ نے اسٹور سے را مٹیریل لے کے اپنی جو پروڈکٹ ہے فنیش پروڈکٹ وہ بنائی بنا کے آپ نے اس کو سٹور میں رکھ دیا کہ مجھے جو ڈیمانڈ جو آتی رہے گی یہ میں بھیجتا رہوں گا اپنے جو ایجنٹس ہیں یا میرے جو ہول سیل ایجنٹس ہیں ان کو تو وہ جو چیزیں ہیں را مٹیریل یا جو انوینٹریز آپ کے پاس ہیں وہ بھی اس کلیکٹرل کیونکہ یہ سیلیبل آئٹمس ہوتی ہیں یعنی یہاں پہ یہ ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بینک صرف اس چیز کو کموڈیٹی کو یا میٹیریل کو یا کسی ایسی چیز کو کلیکٹرل کو ہاتھ لگاتا ہے جو فوری طور پہ سیلیبل ہو اور جو اپ نہ ہو جب اس کی سیل کی جو ہے وہ ٹرن آ جائے تو اسی طرح سے ایک اچھا را مٹیریل بینک کو پتہ ہے کہ میں اس کو بیچ سکتا ہوں کماڈیٹی اگر آپ کا تیار شدہ مال ہے بینک کو پتہ ہے میں اس کو بیچ سکتا ہوں تو یہ ساری چیزیں بھی جو آپ کے ویئر ہاؤس میں پڑی ہیں یہ بھی ایز اے کلیکٹرل جو ہے ان کو بینک استعمال کر سکتا ہے اگینسٹ سینکشن آف اے لون تو ان کو بھی ذہن میں رکھیں پھر ہے جی را مٹیریلز وہی جو میں نے گزارش کی کہ ایک اسٹور ہے آپ کا آپ کے پاس کاٹن ہے یا آپ کے پاس الومینم ہے یا آپ کے پاس اسٹیل ہے یا آپ کے پاس کوئی تھریڈز ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی کیمیکلز ہیں جن کی مارکیٹ کے اندر ایک سرٹن انٹرنیشنل کموڈیٹیز ہیں تو انٹرنیشنل اس کی ویلیو ہے آئل ہے یا کس قسم کی چیز ہے تو وہ جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کی بھی ایک ویلیو ہے اور وہ ویلیو جو ہے ویلویٹر سے ڈیٹرمن کرانے کے بعد بینک جو ہے اس کو پلس کر لیتا ہے اور جہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ اپنا لاک لگا کے تو ایک جو ہے آدمی اپنا بٹھا دیتا ہے اور وہاں پہ باقاعدہ یہ بورڈ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ بینکی ہے یہ فلاں فلاں بینک کے پاس پلیج ہے اور اس کا باقاعدہ سے انسپیکشن ہوتی ہے جس میں بینک کاؤنٹنگ کرتا ہے ہر ہفتے اور اس کا ایک رجسٹر مینٹین ہوتا ہے جو بینک کے پاس اور یا اس کے ایجنٹ کے پاس رہتا ہے پھر ہے جی انویسٹمنٹس مارکیٹبل سیکورٹیز آپ نے کچھ بانڈ خریدے ہوئے ہیں یا آپ نے کوئی اچھے سرٹیفکیٹس خریدے ہوئے ہیں جیسے ڈیوینس سرٹیفکیٹ ہیں کچھ آپ نے انشورنس پالیسیز ایسے خریدی ہوئی ہیں جو میچورٹی کے بعد آپ کو مل جانی ہے اور اس کی آپ موسٹلی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ پے کر چکے ہیں یا آپ نے کوئی ایجوکیشن پلان بچوں کے لیے خریدے ہوئے ہیں یا آپ نے کوئی ایسے سرٹیفکیٹس جیسے کہ مختلف محکمے ایشو کرتے ہیں جو سرٹیفکیٹس ہیں اپنے انویسٹمنٹ کے وہ آپ نے خریدے ہوئے یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں ایز اے سیکورٹی ایز اے کولرٹرل بینک ان کو پریفر کرتے ہیں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے پھر ہے جی لون کانٹریکٹس اینڈ لیگل ڈاکومینٹیشن یعنی پہلا یہ ہوا کہ آپ بینک کے پاس گئے آپ کی ہو گئی دوسرا یہ ہوا کہ ڈسائڈ ہو گیا کہ جناب آپ نے یہ لون بینک سے لینا ہے کلیریٹرل آپ کا بینک نے ڈسائڈ کر لیا کہ جی آپ کے پاس یہ کلیٹرل ایکس وائیزیڈ ہے بینک کو قبول ہے آپ کا ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو گیا اس کے بعد باری کس چیز کی آتی ہے جو فائنل سٹیپ ہے ہماری بینکنگ اپروچ میں کہ جی لیگل ڈاکومنٹیشن اور اس کے پروسیجر یعنی کس طرح سے قانونی طور پہ بینک آپ کو آپ کے ساتھ اگریمینٹ کر کے آپ کو یہ پابند کرے گا آپ کے ایسٹس کو پابند کرے گا کہ دونوں پارٹی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پابند رہیں بینک آپ کو پیسے دینے کا پابند رہے اور آپ اس کے پیسے واپس کرنے کے پابند رہیں اور تیسری صورت میں ورنہ وہ آپ کے جو لیٹرز ہیں جو اس نے رکھے ہیں ان کو وہ بھیج سکتا ہے ان کے اوپر اپنا چارج کریٹ کر سکتا ہے یا ان کو سیز کر سکتا ہے تو دیکھتے ہیں ڈاکومنٹیشن کیا کیا ہے اس میں ہے جی سب سے پہلے دا لون کنٹریکٹ اور اگریمینٹ ایک اسٹینڈرڈائز ایک ڈاکومنٹ ہے ہر بینک اس میں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک بنا بنایا کو فارمولا ہے ہر بینک ہر کنٹری ہر ملک اپنے اپنے پریڈنشل ریگولیشنس کو لے کے یا ہر بینک کموڈٹی کو دیکھ کے نیچر آف کریڈٹ کو دیکھ کے نیچر آف کلیٹرل کو دیکھ کے نیچر آف لون ری پیمنٹ کتنا پیریڈ ہے اس کی ڈسبرسمنٹ کتنا ہونی ہے اس کو دیکھ کے امینڈ کرتا ہے تو جو سٹیٹ بینک نے رکھی ہوئی ہے فیس ایک فکس فیس وہ لیگل چارجز جو رکھے ہوئے ہیں، اگریمنٹ کے وہ دو ہے نارملی بینک کے پاس ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوتا ہے جی کہ یہ ہمارا لون اگریمنٹ ہے آپ وہ لے کے اپنے لیگل ایڈوائزر کے پاس جا سکتے ہیں جیسے اس میں آپ کو امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ایک لون اگریمنٹ جو ہے وہ جو ہے وجود میں آتا ہے جیسے میں نے گزارش کی اٹس ناٹ اے اسٹینڈرڈ ایز اگریمنٹ بٹ موسٹ آف دا تھنگس دے آر اسٹینڈرڈائز انٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا, کیا چیزیں ہیں جو پارٹ اینڈ پارسل ہیں ایک یا ایک روٹین میں جو ہم دیکھ رہے ہیں لاٹ آف جو ہو رہے ہیں یا ہوتے رہے ہیں لون اگریمنٹس ان کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں لیٹ سی دیٹ موسٹ کانٹریکٹس اور اگریمنٹس فار شارٹ ٹرم کریڈ فیسلٹیو دا فالوئنگ تھنگس ان کامن نمبر ون ڈیفینیشن اور دی ڈسکرپشن آف دا کانٹریکٹنگ پارٹیز یہ کیا ہے جی جیسے عام اگریمنٹس میں ہوتا ہے فلاں فلاں فلاں سن آف فلاں فلاں ریزڈینٹس آف فلاں فلاں فلاں ہمارے پاس آیا ہے لون کے لیے تو دا بینک فلاں فلاں فلاں یعنی ایک دونوں کے جو پتے ہیں with آف کورس آئی ڈیم آئی ڈی نمبر دس دس دس سیٹیزن آف پاکستان اس کی پورے جو کانٹیکٹس ہیں بینک کا کہ جی دس بینک رجسٹرڈ اے رجسٹرڈ بینک انڈر دی اسٹیٹ بینک ریگولیشنز اینڈ اٹ ہیز مینڈیٹ فروم دا اسٹیٹ بینک ٹو الوکیٹ یو دونوں پارٹی کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کے جو, جو حدود ہے یعنی وہ لکھا جاتا ہے سب سے پہلے کانٹیکٹ میں یہ آتا ہے جی کہ دس اگریمنٹ از بٹوین پارٹی ون اینڈ ٹو اینڈ دونوں کے جو کانٹینٹس ہیں انٹروڈکشن ہے وہ لکھا جاتا ہے نیکسٹ اس میں کیا آتا ہے ریسائٹلس دیٹ از این انٹروڈکشن اسٹارٹنگ دیٹ دی ڈینڈر اگری ٹو گرانٹ اے لون اور ادر فیسلٹی فار اسپیسیفائڈ ریزن یعنی آپ کو ایک ریسائٹلز کیا ہے کہ ایک شروع میں ایک پورشن ہوتا ہے اگریمنٹ کے اندر جو بیک گراؤنڈ بتاتا ہے جی کہ اس اگریمنٹ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس میں کچھ لائنیں لکھی ہوتی ہیں جی کہ یہ پارٹی ہمارے پاس اس مقصد کے لئے آئی ان کو اس مقصد کے لیے کریڈٹ چاہیے تھا ہمیں ہم نے ان کی فیزیبلٹی اسٹڈی کی انہوں نے ہمیں یہ جو ہے اپنے لون کے اگینسٹ یہ ہمیں سیکیورٹی آفر کی اور اس طرح سے بینک اگری ہو گیا لہذا اس آ, بینک کے اور اس پارٹی کے اگری ہونے کے بعد یہ مدرجہ ذیل ٹرمز اور کنڈیشنز طے ہوتی ہیں تو یہ جو پہلے کے جو آ, جو انٹروڈکٹری ہوتا ہے جو لون اگریمنٹ کے انٹروڈکشن ہوتا ہے اس کو ریسائٹل کہتے ہیں اور یہ اٹس اینٹیکل پارٹ آف اے لون اگریمنٹ پھر ہے جی ڈسکرپشن آف دا فیسلٹی فیسلٹی کی ڈسکرپشن آیا یہ ایل سی وائی لون ہے لوکل کرنسی لون ہے یہ ایف سی وائی لون ہے فارن کرنسی لون ہے یہ ایل ایم ایم ہے لوکل مینوفیکچرنگ مشینری کا لون ہے یہ اگینسٹ لیٹر آف کریڈٹ ہے یعنی ایکسپورٹ کریڈٹ اسکیم میں آتا ہے یا یہ ایک شارٹ ٹرم فیسلٹی ہے یعنی آپ کو ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ ملا ہوا ہے اگینسٹ پلیج یا یہ جو ہے وہ جی ٹی ایف ہے گروپ ٹرم فائنینس ہے یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جی ایک کریڈٹ ہے جسے اگینسٹ امپورٹڈ جو مرچنڈائزنگ ہوتی ہے اس کے جو اگینسٹ uh, دے دیتے ہیں جیسے کہ آپ نے کچھ چیزیں امپورٹ کی اپنے ویئر ہاؤس میں رکھ لی uh, ویئر ہاؤس پہ بینک اپنا قبضہ کر کے ایک شخص ہوتا ہے جس کا نام جس کو بینک اپنی لینگویج میں مقدم کہتا ہے اس کو بٹھا دیتا ہے آپ بینک میں پیسے پے کرتے ہیں وہاں سے رسید لیتے ہیں ویئر ہاؤس میں جاتے ہیں اور رسید دکھاتے ہیں اور اس مالیت کا مال نکال لیتے ہیں یعنی مختلف قسم کے یہ قرضہ جات ہیں مختلف قسم کی اس کی اقسام ہیں مختلف قسم کی اس کی موڈز ہیں تو وہ مینشن کرنا پڑتا ہے جی اگریمنٹ کے اندر کہ یہ کس موڈ کا یا کس نیچر کا قرضہ دیا جا رہا ہے اس میں کیا مینشن کرنا ہے جی اماؤنٹ کرنسی ڈیوریشن انٹرسٹ ریٹ یعنی اماؤنٹ کتنی ہے اگزیکٹلی exactly, آپ کو کتنا پیسہ دیا جا رہا ہے کس کرنسی میں دیا جا رہا ہے اف اٹ ایل سی وائی لوکل کرنسی لون ہے تو لوکل کرنسی فیسلٹی آپ کو ظاہر روپے میں ملے گی اف ایف وائے آپ ڈالر میں لون لے رہے ہیں آپ میں لون لے رہے ہیں آپ یورو میں لون لے رہے ہیں یہ آپ کی کرنسی جو ہے اس کو کیٹیگرائز کیا جائے گا اور مینشن کیا جائے گا پھر یہ کہ جی کتنی ڈیوریشن کے لیے یہ قرضہ دیا جا رہا ہے اس کی مدت کیا ہے کیا یہ کلیل المت قرضہ ہے جسے شارٹ ٹرم لون کہتے ہیں یا یہ طویل المدت قرضہ ہے جسے ہم لانگ ٹرم لون کہتے ہیں یا میڈیم نیچر کا قرضہ ہے اس کی جو ہے ایکسپرینیشن وہ بڑی اس لیے ضروری ہے کہ ڈاکومینٹس جب لیگل ڈاکیومینٹیشن ہوتی ہے تو اس میں ہر ایک چھوٹی اور بڑی چیز کا بڑی ہی باریک بینی سے خیال لکھا جاتا ہے تاکہ دونوں پارٹیوں کے دمیان خدا نہ ناخواستہ کوئی ڈسپیوٹ ہو تو وہ بعد میں کوئی مشکل کا سبب نہ بنے ایک چیز یہاں پہ قابل ذکر ہے جو میں آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی جب آپ اگریمنٹ کرتے ہیں پارٹیز اگریمنٹ کرتی ہیں اس میں نارمل کلاسز جو ہوتی ہیں ان کو وہ اگنور کر دیتے ہیں بالکل ایک عام کلاس سمجھ کے لیکن جب وہی کلاس خدا نہ نخواستہ کال کو انفورس ہوتی ہے اپلیکیبل ہوتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کتنی زیادہ ہے اس لیے اپنے اگریمنٹ کو بڑے غور سے پڑھیں ہر ایک چیز کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ اپنے لائر سے لیں خود دیکھیں اس کو اور اگریمنٹ کو ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر سائن کریں اور شرائط کو اچھی طرح سمجھیں کہ ایگریمنٹ کیا کہہ رہا ہے ایکسائٹمنٹ میں جلدی میں اس کو ایسے سائن کر دینا دیٹ از ناٹ ا ویری وائز اسٹیپ پھر ہے جی ڈیٹ آف انٹرسٹ پیمنٹ اینڈ انسٹالمینٹ آن دا پرنسپل بینک ایک آپ کو ایشو کرتا ہے شکیجل شکیجل کیا ہوتا ہے جی اس کو کہتے ہیں ری پیمنٹ اسکیجل کہ جی آپ نے یہ اماؤنٹ فلاں فلاں تاریخ کو کس آپ کی ڈیو ہے یہ انسٹالمنٹ اس تاریخ کو پے ہوگی یہ جو ہے اتنے ایسے بعد پے ہونا ہے اس پہ انٹرسٹ جو لگنا ہے وہ اس حساب سے لگنا ہے انٹرسٹ نارملی اس کو دو جو ہے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم فیسیلٹی میں آپ انٹرسٹ پے کرتے رہتے ہیں اور جو پرنسپل ہے وہ اکٹھا پے کرتے ہیں یعنی ہر مہینے آپ نے یا کوارٹرلی آپ نے انٹرسٹ پے کر دیا اور جو لانگ ٹرم لون ہے وہ آپ نے اکٹھا پے کیا تو سم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ڈویژن کر دی جاتی ہے کہ انٹرسٹ پلس پرنسیپل کی ایک قسط بنا کے اس کا ایک آپ کو شکیجول دے دیا جاتا ہے ایک ٹائم پیریڈ دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے اتنے عرصے میں فرض کیا کہ جی آپ کا آپ کو تین سال کے لئے لون دیا گیا تو آپ کہیں گے جی کہ آپ کو تین مہینے بعد ایک قسط دینی ہے اس کے حساب سے اس کو آپ کیا کہیں گے ری پیمنٹ شکیجل جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے اینڈ دیٹ ری پیمنٹ شکیجل از ایس اسینشل دی اگریمنٹ لون اگریمنٹ اس کا ایک یہ ایک, ایک ضروری حصہ ہے پھر جی گریس پیریڈ خدا نخواستہ سم ٹائم کوئی فورس میں جو اور ایسی چیز ہو جاتی ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے مشینری خراب ہو جاتی ہے کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ ناگاہانی آفت آ جاتی ہے یا کوئی مال را مٹیریل میں پرابلم آ جاتی ہے تو بینک جو ہے وہ دے آر آلسو ون اس ہیومن بینگ ایرر کا ہر جگہ سورس رہتا ہے تو وہ ایک گریس پیریڈ ضرور دیتے ہیں جی اوکے اگر آپ ایک مہینہ یا پندرہ دن جو بھی ایک ڈسائڈیڈ دونوں پارٹیز کے درمیان ہو کہ اگر آپ کی جو کٹ آف ڈیٹ ہے فرسٹ کیا کہ آپ نے پہلی جو انسٹالمینٹ ہے وہ فرسٹ جنوری کو دینی ہے اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو ویٹ آن فسٹ جنوری تو بینک کہتا ہے جو جی میں پندرہ دن یا بیس دن یا ایک جو بھی کلوز ہے اس کے اندر میں آپ کو گریس پیریڈ دوں گا یعنی اس پیریڈ کے اندر آپ ڈیفالٹ میں نہیں جائیں گے اور آپ سے کوئی انٹرسٹ چارج ایکسٹرا نہیں کیا جائے گا اور آپ کو اتنا کوشن دیا جاتا ہے کہ آپ اس عرصے میں گریس پیریڈ کے اندر وہ لون واپس کر دیں یہ بھی اگریمنٹ کی ایک نارمل کلاس ہوتی ہے پھر جی فی اور کمیشنز پیبل اپ فرنٹ سٹارٹنگ فروم ایپلیکیشن جب آپ ایپلیکیشن دیتے ہیں اس کی پروسیسنگ کی فیس اس کے بعد جو آپ کی انسپیکشن ہوتی ہے کلیکٹرلس کی اس کی فیس پھر آپ کی اویلویشن ہوتی ہے کلیکٹرلس کی اس کی فیس ہوتی ہے پھر لیگل ڈاکومینٹیشن ہے اس کی فیس ہوتی ہے جب بینک آپ سے کمٹ کر لیتا ہے تو کمٹمنٹ چارجز ہوتے ہیں یہ ساری جو فیسیں ہوتی ہیں یہ ایک خاصا اس کا جو ہے پھر بعد میں جو جب اس کو رجسٹرڈ کراتے ہیں لون کو یا بینک اپنے مارٹگیجز کرتا ہے ان کے چارجز ہوتے ہیں تو یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے اگریمنٹ میں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ نارملی یہ نائنٹی نائن پرسینٹ یہ باروری جو ہے وہ دیتا ہے تو اس کے لئے اس کے اندر یہ کلیئر کر لیا جاتا ہے اگریمنٹ کے اندر کہ جی یہ فلاں فلاں جو ہیں یہ ہیں اس کی اپلیکیبل فی ہے اور اس کو جو بارور ہے وہ بیئر کرے گا اور اس میں جو کلاس ہے وہ مینشن کر دی جاتی ہے جی کس طرح سے یہ فیس جو ہے یہ پیبل ہوگی یہ بھی آ جو آپ کا لون اگریمنٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے پینلٹیز فار لیٹ پیمنٹ گریس پیریڈ گزر گیا خدا نخواستہ اور آپ پیسے نہیں دے سکے تو پھر بینک آپ سے وہ انٹرسٹ ریٹ نہیں رکھے گا جو اس نے نارمل ٹرمز کے اندر اگری کیا ہے آپ کے ساتھ وہ ایک پینلٹی رکھ دے گا جی کہ اگر آپ نے گریس پیریڈ کے علاوہ ایکسٹرا ٹائم کنزیوم کیا اور اس ایکسٹرا ٹائم کے بعد آپ نے پیسہ مجھے دیا تو میں آپ کے اوپر ایک دو پرسینٹ یا تین پرسینٹ یا چار پرسینٹ جو بھی ان کا ایک اگری دونوں میوچل اگریمنٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے پینلٹی جو ہے وہ اس کے اوپر یا سرچارج جو ہے یہ میں آپ سے وصول کروں گا یہ بھی ایک, ایک کلاز لازمی ہوتی ہے ہر فائنانشیل اگریمنٹ کے اندر یا نون اگریمنٹ کے اندر دا کنڈیشن ڈسبرسمنٹ یعنی پیسے کو ڈسبرس کرنے سے پہلے پیسے کو بارور کو دینے سے پہلے بینک کو شرائط عائد کرتا ہے کہ جی یہ یہ چیزیں اگر انٹیکٹ ہوں گی آپ کی یہ سٹیج آ چکی ہوگی آپ کی فیکٹری اتنی بن چکی ہوگی یہ اسٹیج آئے گی تو میں پیسے دوں گی دوں گا ورنہ میں اس سے پہلے جو ہے وہ پیسے دینے کا پابند نہیں ہوں تو یہ کنڈیشنز جو ہیں, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس میں کر دی جاتی ہیں انسرٹ کر دی جاتی ہیں ایک فائنینشیل جو اگریمنٹ ہوتا ہے یا جو لون اگریمنٹ ہوتا ہے کہ جی ڈسبرسمنٹ uh, سے پہلے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے پھر ہے جی دی سیکورٹی ارینجمنٹس وہی جی کہ جو کولیٹرل ہے اس کو کس طرح سے بینک نے سیف کرنا ہے کس طرح سے مارڈگیج کرنا ہے کولیٹرل کی نیچر کیا ہے اور کیا کیا ارینجمنٹس دونوں پارٹیز کے درمیان ہوئے ہیں وہ ارینجمنٹس دونوں جو ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان جس طرح سے طے ہوئے ہیں وہ بھی ایک پارٹ بنے گا لون اگریمنٹ کا دیکھتے ہیں جی اس کے اندر کیا ہے ابلیگیشنز آف دا یعنی وہ ذمہ داری وہ ابلیگیشنز جو ایک لون لینے والے کے اوپر عائد ہوتی ہیں ایس پر دا بینکنگ لاس ایس پر دی پروڈینشل ریگولیشنز ان کا ذکر فردن فردن کلاس وائز اس کے اندر کیا جائے گا لون اگریمنٹ کے اندر پھر ہے جی ایونٹس آف ڈیفالٹ یعنی خدا نخواستہ کوئی ایسا ایونٹ آ جاتا ہے جس میں آئی در آف دا پارٹی ڈیفالٹ کر جاتی ہے بینک پیسے نہیں دیتا وقت پہ ڈسبرسمنٹ جو ہے اس, کا, اس کے مطابق اگر بینک ڈسبرس نہیں کرتا تو یہ اس کی ڈیفالٹ ہے اگر ری پیمنٹ اسکیج کے مطابق پارٹی پیسے واپس نہیں کرتی بارور بار جو ہے تو یہ اس کی ڈیفالٹ ہے تو ایونٹ آف ڈیفالٹ جو ہے اس کو کلیئرلی مینشن کیا جاتا ہے جی کہ یہ یہ چیزیں اگر وہ کپ پذیر ہو گئی تو ان کو کہا جائے گا ایونٹ آف ڈیفالٹ یہ ایک ہر لون ایگریمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے پھر ہے جی ہز ریسپانسیبل فار سیٹلنگ کاسٹ سچ ایس ڈیگل ایکسپینسز کلیکشن کاسٹ ایکسیٹرا یعنی کس پارٹی کے ذمے کون سے پیسے ہیں کون سے چارجز ہیں جو اس نے دینے ہیں یہ واضح کر لیا جاتا ہے پہلے ہی سے لون ایگریمنٹ میں تاکہ بعد میں کوئی کانفلکٹ دونوں یعنی بارور لینڈرز کے درمیان پیدا نہ ہو کہ جی یہ چارجز آپ نے دینے تھے آپ یہ ہم سے ایکسٹرا مانگ رہے ہیں ساری چیزوں کو کلیریفائی کر لیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر لیا جاتا ہے لور اگریمنٹ کے اندر پھر ہے جی رولز فار دا سیٹلمنٹ آف دا ڈسپیوٹس یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جی کلاس ہے کہ جو رولز سیٹ کیا جاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ دو پارٹیوں میں دیکھیں ہمیشہ جب اگریمنٹ کسی بھی پارٹی کے درمیان کیا جاتا ہے ہر دو پارٹی تو وہ بڑی خلوص دل کے ساتھ بڑی نیک نیتی کے ساتھ انٹیگریٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن نازمی بات ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈسپیوٹ آ جائے اس کے لیے بھی ایک لاز رکھی جاتی ہے اس کے مختلف مطلب پھر آ, فورم ہیں جہاں پہ اس کو حل کیا جاتا ہے سم ٹائم جو کہتے ہیں جی کہ اوکے اگر کوئی خدا نہ خواستہ دونوں پارٹیوں میں ڈسپیوٹ آ گیا بارور اور لینڈر میں تو آربیٹریشن ایکٹ کے تحت اس کو سالو کیا جائے گا یعنی ایک تھرڈ پارٹی آربی مقرر مکر کیا جائے گا جو اس کو سالو کرے گا یا اس کے لئے چیمبر آف کامرس جو انٹرنیشنل اس کو ریفر کیا جائے گا ایف اٹ انٹرنیشنل لون یا اس کے لیے کوئی جو ہے وہ تھرڈ پارٹی ریفری ایک مقرر کر دے گی یا پھر اگلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ جی پھر جو پرویڈنگ لا آف دا کنٹری ہوتا ہے اس میں سے کوئی اس کی جو ہے کوئی نہ کوئی کلوز جو ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے لیکن نارملی جو فرسٹ کلاس جو روٹین میں جو سب سے پہلے سٹارٹنگ دی لیگل پروسیجرز اگینسٹ اینی پارٹی تو آربیٹیشن کی کلاس جو ہے وہ ضرور بینک ڈالتا ہے تاکہ ایک آربیٹیٹر مقرر کر کے دونوں پارٹیوں کی جو مرضی کا ہو تو اس معاملے کو کورٹ سے باہری سالو کر دیا جائے یہ میتھڈ جو ہے یہ سب سے زیادہ ان پریکٹس ہے اور اس کو بھی جو میتھڈ آف سیٹلمنٹ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو کر دیا جاتا ہے فریم کر دیا جاتا ہے لون میں دا نیشنل لا اپلیکیبل ٹو دا اگریمنٹ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے جی فرس کیا آپ کا جو بارور بھی لوکل ہے پاکستانی ہیں اور لینڈر بھی پاکستانی ہیں تو وہ لکھیں گے جی کہ اوکے ان کے سب ڈسپیوٹ دی آف دا کنٹری لا آف پاکستان ول بی ایپلیکیبل اب فرسٹ کہہ لیا جی کہ ایک لینڈر جو ہے وہ باہر کا ہے کسی اور ملک کا ہے یا بارور کسی اور ملک کا ہے تو وہ کہتے جی میرے ملک کا لا اس میں ایپلیکیبل کریں لینڈر کہتے جی نو آئی ایم پاکستان میں جو لا اپلیکیبل کروں گا وہ پاکستان کا کروں گا اس سلسلے میں نارملی یہ جی ہوتا ہے کہ ایک تھرڈ کنٹری لا یا انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کو جو ہے وہ اس میں دیا جاتا ہے کہ جی ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ جو آئی سی سی ہے انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس ہے وہ ریفر کرے گا یا انٹرنیشنل کورٹ جو ہے کامرس کی وہ اس کو جو ہے وہ کرے گی بٹ یہ نارملی یہ کلاس بہت بڑے اگریمنٹس میں جہاں پہ ملٹائی ایم ایل جو کمپنیاں ہیں وہ یا بہت بڑی انویسٹمنٹ جو انوالو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نارملی جو پرویڈنگ لا آف دا کنٹری ہوتا ہے اسی کو کیونکہ یہ لا اس طرح سے ہے کہ جس ملک میں بینک رجسٹرڈ ہے یا جس بینک میں لون کے ڈاکومنٹس مارٹ کے رجسٹرڈ ہوئے ہیں اسی کنٹری کا لا نائنٹی نائن وہی اپلیکیبل ہوتا ہے ان آ لون اگریمنٹ ڈیٹس اینڈ سگنیچر آف دا لینڈر اینڈ پہ پارٹی نمبر ون بارور یا پارٹی نمبر ٹو لینڈر یا وائس ورسا دونوں کے نام ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اینڈ کے اوپر دونوں کے سگنیچرز ہوتے ہیں کہ ہم نے کیئرفلی پڑھ لیا اور وی ہے بائی اگری اور ہم دونوں سائن کر دیتی ہیں اس طرح سے یہ اگریمنٹ جو ہے لون اگریمنٹ جو ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ اس میں کیا ہے ڈاکومینٹیشن آن سیکورٹی جی جب آپ نے اگریمنٹ کر لیا تو آپ کا جو کلیٹرل ہے جو آپ نے بینک کو ایز اے ای سیکیورٹی آفر کی ہے اس کے اوپر بینک اپنا چارج مارٹگیج کرنے کے لئے یا اپنی ملکیت حقوق ملکیت کو جتانے کے لیے یا اپنے حقوق ملکیت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ قانونی اقتدامات کرے گا لیگل ڈاکومنٹیشن کرے گا اس کی نیشر کیا ہے وہ بہت ضروری ہے ایک سٹوڈنٹ کے لیے بھی بزنس کے اور عام آدمی کے لیے بھی سمجھنا ہم دیکھتے ہیں جی وہ کیا ہے مارگیج فی ون پرسینٹ آف دا مارگیج جو اماؤنٹ آپ نے بینک نے اس کو ماٹویج کیا اس کے اوپر اپنا چارج فریم کیا اگر فرض کیا ایک کروڑ روپے ہے تو ایک پرسینٹ یعنی ایک لاکھ روپے اس کی سرکاری فیس جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے انشورنس ایٹ دا ریٹ اف ون پرسینٹ آف دا سم انشورڈ فرض کیا بینک نے جو چارج فکس کیا ہے وہ کسی بلڈنگ پہ کیا ہے فکس ایسٹ پہ کیا ہے مشینری پہ کیا ہے خدا نخواستہ وہ چوری ہو سکتی ہے بلڈنگ گر سکتی ہے خدا نخواستہ کوئی آگ لگ سکتی ہے کوئی شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے تو بینک کی بڑی شرطی ہوتی ہے جناب کہ اس کو انشور کرائیں تاکہ خدانہ خستہ کو اگر حادثہ ہوتا ہے تو کم سے کم ہماری جو رقم ہے وہ سیف ہو اور انشورنس کمپنی لائبل ہو ان کیس آف ایکسیڈینٹل انشورنس کلوز کے اندر جو آتی ہے تو اس کو انشور کرانا از اے ویری امپارٹینٹ پارٹ آف دیٹ اگریمنٹ اس کی فیس بھی تقریباً ایک پرسینٹ جو ہے وہ آ, جو ہے اوستن یعنی ایورج. پڑ جاتی ہے پھر ہے جی اسٹامپ ڈیوٹی ایٹ دا ریٹ آف 1% پرسینٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک سرٹن ایک اسٹمپ ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں ایک فی لگائی ہوئی ہے کہ اگر آپ جب چارج فریم کرتے ہیں یا مارڈگیج کرتے ہیں یا کسی چیز کی سیکورٹی کریٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو سرکاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے اسٹمپ پیپر کے اوپر جب اگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں وہ گورنمنٹ کا ایک رائٹ ہے اور وہ آپ کو 1% وہ بھی چارجز جو ہیں بیئر کرنے پڑتے ہیں نیکسٹ ہے جی رجسٹریشن فی 2% پرسینٹ آف دا مارکیج ویلو رجسٹریشن فیس کیا ہے جی کہ آپ کا جو اگریمنٹ ہے وہ سائن ہو گیا آپ کا کلیکٹرل جو ہے وہ مارکیج ہو گیا تو اب اتھارٹیز کو یہ بتانا ہے جی کہ یہ اب نو مور پراپرٹی آف ایکس پارٹی اب بینک کی ہے تو اس کے لیے پھر ایک تو جو رجسٹر آف کمپنیز ہے اس کے دفتر میں اس کو رجسٹر کرایا جاتا ہے کہ تاکہ ان کو پتا ہو جی کہ یہ بینک کا چارج ہے یا پھر اگر کوئی ریونیو اتارٹی یا کوئی جیسے ہماری ایل ڈی اے ہے یا سی ڈی اے ہے یا مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو اونر ہوتے ہیں پراپرٹی کے ریگولیٹری اتارٹیز ہیں جہاں پہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہیں وہاں پہ یہ رجسٹریشن کرائی جاتی ہے کہ جناب یہ چارج بینک کا ہے اور بینک کی یہ ملکیت ہے اور اس وقت تک یہ فروخت نہیں ہو سکے گا جب تک بینک اس کے اوپر این او سی نہیں دے گا یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں دے گا تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا سٹوڈنٹس سٹارٹنگ فروم دی سلیکشن آف ا سوٹیبل سیکیورٹی فار بینک اس کو اویلویٹ کرانا اس کو پھر جج کرنا اس کی نیچر کو دیکھنا یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی پھر اس کی ماڈگیجز ہیں اس کے اوپر پھر چارج کریٹ کرنا ہے اس کے رجسٹریشن ہے یعنی جب بینک آپ کو پیسے دیتا ہے تو بینک کو یہ پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کرے بیکاز دیٹ از اے سالڈ منی اور وہ پیسہ یا تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے یا لوگوں کا ہوتا ہے تو بینک کے پاس بھی وہ امانت ہوتی ہے بظاہر دیکھنے میں یا سننے میں یا باد نظر میں یہ چیزیں میں بھی آپ کو مشکل لگے اور آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے میں بھی کسی حد تک ہو بھی لیکن جو لوگ بزنس میں ہیں جنہوں نے بزنس میں رہنا ہے یہ ان کی یہ روٹین کی بات ہے ونس یو آر تھرو دس پروسیس یہ آپ کو بڑا روٹین کا پروسیس لگے گا یہ ٹرانزیکشنز یہ اگریمنٹس یہ باتیں شاید سننے میں بڑی بھاری لگتی ہیں لیکن اس طرح ہے نہیں تو بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو ایک ڈر یا خوف ایک ہمارے بزنس مین کے یا جو ایس ایم ایز کے جو اونرز ہیں ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی کوئی شاید یہ بہت مشکل پروسیجر ہے لون کا یا اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا یہ ایک مس کنسپشن ہے الحمد اللہ میڈا از دیئر ہمارے انسٹیٹیوشنز دیر ہیں گورنمنٹ میں محکمے بنائے ہوئے ہیں جو آپ کو گائڈ کرتے ہیں اب جائیں ون ونڈو آپریشن تک شروع ہو چکے ہیں آپ کو ہر طرح کی رہنمائی ملے گی نتنگ بی ورڈ تو اسٹوڈینٹس آج کا جو لیکچر تھا بیسیکلی ہم نے اس میں یہ دیکھا جی کہ کس طرح سے کلیکٹرلس کی پوزیشن ہے کس طرح سے سیکیورٹی پرابلمس ہیں کس طرح سے اگریمنٹس بنتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتے ہیں اس کے اندر کس سے اور مجھے امید ہے کہ یہ میں نے کوشش کی کہ اس کو میں آسان ترین کر کے آپ کے آگے پیش کروں آپ بھی امید ہے کہ اس کو ضرور سمجھے ہوں گے اور آپ کے لیے یہ ایک نالج کا باعث بنا ہوگا جہاں تک میری بسات ہے تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو اس کا ریمیننگ پارٹ ہے اس کو ہم ختم کر کے اور اپنے نیکسٹ جو ہمارا جو نیا سبجیکٹ ہے یعنی نیا جو چیپٹر ہوگا اس پہ آ جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ گزارش کی کہ اس کو ضرور اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اور اپنے الفاظ میں ضرور اخت و مختصر کر کے لکھا کریں اور اس کو بار بار پڑھا کریں تاکہ آپ کی جو روین ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے مجھے اگلے لیکچر تک کے لئے خدا حافظ کہتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں